السلام عليكم ورحمة الله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستحله ونستطفره ونمن به ونتذكر عليه ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حاضي له ونشهد أن لا إله إلا الله مهده لا شريك له ونشهد أن لا محمد عبده ورسوله وما بعد وإن قلب الحديث حتاب الله وخير الحديث هذه محمد صلى الله عليه وسلم اشار الى كل موثصت بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وقل نحسوا منها جميعا فاما ياتينا قوم مني فودا فمن ذا يقودايا خر آیا ستاروں سو لاکھ کسانوں کا آل کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک ہے بظاہر یہ آیات ایک پس ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ الخلاط السلام کو, کو تقلیق کیا تھا پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو اللہ ابلیس ابلیس نے نہ کیا فش اخبر وسان القاعد وہ کبر سے کھڑا رہا اور وہ کافلوں میں سے ہو گیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ الخلاط السلام کو, کو جنت میں بھیجا اور وہاں کہا والا تکربہ کے قریب نہ جانا ورنہ تم جانو میں سے بہسا دیا دھوکھا دے دیا ڈال دیا ذہن کے اندر تو شجرا میں سے کھا لیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی طرف سے کلمات دیے ربنا لنا من لیکن اس کے باوجود اللہ رب الگ والا جو مرحلہ ہے فَقُلْ اب اللہ نے کہا تمین یہ جوڑا اتر جائے نیچے اب آگے کیا مرحلہ ہے اللہ کہتا ہے کہ اب اس جوڑے کے لیے رہنمائی میری طرف سے آئے گی اب اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ نے جو مخلوط خلق کی ہے اس بس زمین پر اتارا ہے یہاں اللہ رب خدا کہ میری طرف سے آئے گی رہنمائی میری طرف سے آئے گی اب کوئی ایسا کانسیپٹ ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں کہ تخلیق کرنے والا وہ خالق جب ایک جوڑے کو بھیج رہا ہے یہاں ہے کچھ نہیں اور وہ تندیق کرتا ہے کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی کیا ہدایت کسی اور کی طرف سے ہو سکتی ہے اس جوڑے کو لے لیں وہ جوڑا جب زمین کے اوپر کھڑا ہے تو خدا کہاں سے لے گا رہنمائی کہاں سے لے گا اب اللہ خالق نے کہا ہے کہ اب خدا میری طرف سے آئے گی کسی اور سے نہیں لینی ہے اتباح کرو گے مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اگر جو اس کی تقدیف کرے گا اس کا کپڑ کرے گا اس کے لیے وہ دائنی آگ ہے نار ہے جہنم ہے اب یہاں جو کلمہ اللہ رب الج نے استعمال کیا ہے الخدا الخدا کیا ہے جب اللہ نے کہا میری طرف سے خدا آئے گی اب وہ اللہ کی طرف سے جو خدا آئی ہے وہ کس طرح آئی ہے کون سی شکل ہے اس کی کون لے کر آیا ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں کہاں موجود ہے وہ یعنی جس پر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے وہ خدا اللہ کا مختلف طریقہ کار مختلف تھا اللہ انبیا دی ان پر قرآن نازر کرتا تھا کتو اللہ اپنی طرف سے لوہے دے دیتا تھا اللہ نبی کے ذہن میں خوف کی حالت میں الخدا دے دیتا تھا اللہ کے مختلف طریقے ہیں خدا بھیجنے کے اس مخلوق کے لیے اب اللہ رب العزت میں اس سے پہلے انبیاء کو بھی بہت ساری خدا نہ تورات یہ اللہ نے تورات نازل کی ہے یہ بھی خدا جی ہاں ہدا و نور یہ خدا بھی ہے اور نور بھی اللہ کی طرف سے اب اللہ تورات تو اور انجیل کو بھیج کر کہتا ہے یہ خدا میری طرف سے رہنمائی آئی ہے اس پر چلنا ہے اب آج ہمارے درمیان جو اللہ نے جال الکتاب کتاب لاری بفی خد المتافی الخدا الکتاب محمد کتاب اللہ اللہ کی کلام یہ ہمارے لیے خدا ہے کیا اللہ کا وہ جو پہلے والا جو قول ہے کہ میری طرف سے خدا آئی ہے اس پر چلو گے تو کامیاب ہوگے کیا یہ اعتقادی طور پر ہم اس پر ہیں نا کہ خدا اللہ ہی سے لی جائے گی اسی کی طرف سے ہی آئے گی اگر جو اس کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے اعتکاب کے اعتبار سے اگر کہے کہ خدا اللہ کی طرف سے نہیں اے خدا کسی اور سے ملے گی خدا کوئی اور دے گا خدا کوئی اور تیار کرے گا یہ زندگی ہے نہیں ہم نے جب گزارنی ہے اب اس پر جو چلنے کے لیے یہاں غلطیاں کمیاں کتاحیاں عبادت کے طریقے سسٹم نظام حلال حرام یہ ساری رہنمائی یہاں کون خدا ہمیں دے گا اللہ اس کی طرف سے آئے گی اب یہ بویادی اعتقاد ہونا چاہیے یہاں کہ خدا اللہ کی طرف سے ہے کسی اور کی خدا قبول نہیں ہے نہ کی جاتی ہے اب اللہ کی طرف سے جو خدا آئی ہے ہمارے لیے وہ کون سی ہے اللہ کی طرف سے یہ جو کتاب اللہ ہے الکرام اللہ اشق اللہ یہ اللہ کی طرف سے خدا ہے ہمارے لیے کیا اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ کی طرف سے خدا نہیں ہے الکتاب اللہ اب ہم اس پر چلیں گے اس سے رہنمائی لیں گے یا نہیں لیں گے کیا زندگی اس کے مطابق گزاری جائے گی یا نہیں گزاری جائے گی یا خدا کسی اور سے لے لی جائے گی ہاں اگر کوئی خدا کسی اور سے لے لے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی شرح کی ہے پس منظر کیسا ہے اجیبی حافظ کا شام فتح ہوا بھاگے ہیں دوبارہ جب آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گلے میں شریف ہے ایم ابسی رحیم محل کو بیان کیا ہے اور سیدرحی محلہ اس کو حاضر دین میں اور جاگا منظر میں اس کو بیان کیا ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادی کو جب دیکھا تو گلے میں تھی تھی تو دیکھتے پڑتے ہیں اتفاق اخبار ہوں اور اخبار ارباب دون اللہ کیا اپنے علما اور ربانیوں کو اللہ سے چھوڑ کر رب بنا رکھا ہے کیا کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے سو کیا جو جس چیز کو وہ حلال قرار دے دیں جس کو وہ حرام قرار دیں وہ حرام دے دیں کیا تم اس کو حلال نہیں سمجھو گے سمجھتے ہو جس کو وہ حرام کر دے تم اس کو حرام نہیں سمجھتے ہو کے بلا یا رسول اللہ کہ کا عبادت ہوں یہ ان کی عبادت ہے یعنی یہ دیکھیں کہ اپنی زندگی کے اندر رہنے کا جو نظام اور سسٹم ہے یہاں جو خدا لی جائے گی رہنمائی لی جائے گی وہ کہاں سے لی جائے گی وہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس سے لی جائے گی لیکن وہ کہاں سے لیتے تھے اپنے علما گانیوں سے اللہ کی ہدا کو چھوڑ کر وہ علماء اور ربانیوں سے ہدا لیا کرتے تھے وہ جس کو حلال کیا دیتے تھے اس کے پیچھے چلتے تھے جس کو وہ حرام کہہ دیتے تھے وہ اس کے پیچھے چلتے تھے جن کا عبادت ہوں وہ کیا کہہ اس بات پر کرنے پر مشرق کہ وہ. وہ کافر کہہ اب ہدا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اب ہدا رہنمائی کیا ہمارے لیے جو اللہ کا ایک حکم ہے ساری عبادت میں سے بدنی عبادت کے لیے نماز کا روزے کا حج کا زکات کا کیا خدا صرف اسی معنی میں دی جائے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور روزہ کیسے رکھنا ہے حج کیسے کرنا ہے زکات کیسے دینی ہے کیا خدا اس معنی میں دی جائے گی <laughs> یا ہدا بچہ جب مار کے پیٹ سے نکل آئے رہنمائی کس سے دی جائے گی کیا کرنا ہے جس نے بھیجا ہے کہتے خدا میری طرف سے آئے گی کیا کرنا ہے دوسروں جب بڑا ہو کر زندگی گزار کے فوت ہو جاتا ہے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے ہتھی کہ قبر پر مٹی ڈالنے تک خدا کہاں سے لی جائے گی اللہ رب العزت جو خالق ہے جس نے اوپر سے زمین پر اتارا تھا اور اس نے کہا تھا کہ خدا میری طرف سے آئے گی ہاں ہدا پر چلتے ہوئے کمی اور کوتا ہیاں ہوتی ہیں وہ سب سے ہوں گی لیکن کیا بنیادی طور پر ہدا کا جو اعتقاد ہے وہ کہاں سے لیا جائے گا یا وہ ہدا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے کیا اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے ایک ہے خدا موجود ہو اعتقاد اعتماد ہو جاری ساری ہو عملی हो میں کوئی کمی اور کوتایاں ہو جائیں ہم کہتے ہیں ہیں لیکن خدا کو چیر سے ہی نہ ماننا ڈٹائی میں آ جانا اکٹ جانا ہم نہیں مانتے کھڑے ہو جانا مقابلے پر یا اللہ کی اس خدا کو تبدیل ہی کر دینا اللہ کے ان کو تبدیل ہی کر دینا یا اللہ کے کالوں کے ساتھ مخلوق کے کال بھی یعنی اللہ کے خدا کے ساتھ مخلوق کی خدا اس کو بھی ملا لینا مشترک کر لینا شرک بللہ اللہ کے قول اللہ کے حکم اور آیو شری کو بھی حکم یادہ یہ بھی شرک بلّا تینوں شکلوں میں کہیں بھی بچت نہیں ہے اللہ کے عملی شکل میں جاری ساری ہدا ہو وہاں کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں شیطان بہتا گئے تو بہت گیا ہے غلطی ہو گئی ہے لیکن کیا اللہ کی ہدا کا انکار کرنا اللہ کی ہدا کو تبدیل کر دینا اللہ کی ہدا کے ساتھ دوسری ہدا مکس کر دینا ملا دینا یہ تینوں کفر کی شکلیں ہیں یہ تینوں کفر کی شکلیں ہیں الپہلی شکل کہ اللہ کے قولوں کو تبدیل ہی کر دینا بدن اللہ علیہ کون اللہ کے قولوں کو بندی کر دینا تبدیل کر دینا. اللہ رب العزد پہلی جو قومیں گزری ہیں نا جی وہ اپنے کالوں کو بدلی کرنے پر چھوڑا نہیں کرتا تھا اللہ جب کسی قوم کو کال دیا تھا نا کہ اس قوم کے پیچھے اللہ کی کوئی عبادت ایسی جیسے دسڈا کرنا ہے یا نماز پڑھنی ہے سب کا خیرا ایسی کوئی شکل نہیں ہوتی ایک اونٹنی ہے اللہ کہتا ہے اس اونٹلی کو چڑھنے دو کوئی اس کو کچھ نہ کہے حکم ہے نا اللہ کا اللہ کا حکم ہی عبادت ہوتی ہے جب وہ منع کر دے تو منع ہو جائے انسان جب وہ کہے کرو تو کرے وہ یہ <coughs> اللہ <coughs> کی عبادت ہے اب اللہ کہتا ہے ایک ہے اس کو چڑنے دو کوئی اس کو کچھ نہ کہے قوم اس کو مار دیتی ہے اس کی پونچے کاٹ دیتی ہے پھر اللہ اس بات پر کیا کرتا ہے پچی ہاتھی اور ساری قوم کو مار دیتی ہے اللہ ایک قوم ایک قوم دیتا ہے اللہ تا ہے یا مجھ سب ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں اب وہ قوم کیا کرتی ہے وہ اس دن پکڑتی ہے مچھلیاں اب اللہ اس قول توڑنے پر کیا کرتا ہے ان کے چہرے خنازیر اور بندروں کی شکل میں اللہ مخت کر دیتا ہے اللہ ایک قوم اللہ اس کو صرف حکم دیتا ہے کہ آج انتصاری سے داخل ہونا ہے اور حتم کہتے ہوئے داخل ہونا ہے اللہ اکرام بھی ساتھ دے گا اگر اللہ کا یہ حکم مانو گے آج انتصاری سے داخل ہو جاؤ بیت بسلمکدس میں اور حت تن کہتے ہوئے اب اس قوم نے کیا ظالم قول غیر اللہ علوم اللہ نے جو ان کو قل دیا تھا اس قوم نے بدلی کر دیا پھر اللہ نے کہا کیا کیا تھا انزل نہ الزی نہ اللہ نے ان پر آسمان سے رز کی بیماری نہ نا صرف نازل کی ابن عباس کہتے ہیں اٹاؤن کی بیماری اللہ نے مار دیے اللہ اللہ کے قول یہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کی حلال کی ہوئی کو جو اللہ نے حلال کی ہے اس کو حرام کرنا اور اللہ نے جو حرام کی ہے اس کو حرام کرنا گویا کہ جو حلال اور حرام اللہ کے علاوہ دے رہا ہے اگر انسان اس کو مان لیتا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا جس سے انسان حلال اور حرام لے گا گویا کہ وہ اس کا اللہ ہوگا وہ اس کا اللہ ہوگا اگر وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے جس نے خدا نازل کی ہے اگر وہ اس خدا سے رہنمائی لیتے ہوئے حلال اور حرام لے گا تو یہ اس اللہ کی عبادت ہوگی جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اگر وہ مخلوق سے خدا لے گا اس سے حلال اور حرام لے گا تو گویا کہ یہ اس کی عبادت ہوگی اور جو یہ عبادت کرے گا وہ کون ہوگا وہ اللہ کے ساتھ شریف کیا ہے جو مخلوق سے حلال اور حرام لے گا وہ گویا سے مخلوق کی عبادت کرتا ہے اللہ کے پودوں کو بدلی کرنا اس کی سزا آپ کے سامنے ہے اور اس کا اعتقاد رکھنے والا کہ جو یہ اعتقاد رکھے کہ کال اللہ کو بدلی کر لینا ٹھیک ہے ہر نہیں اس کا اسلام نہیں رہتا اور جو شخص اللہ کے, اس جو اللہ کے قولوں کو بدلی کرے اس کا اسلام بھی نہیں ہے جو اللہ کے قولوں کو بدلی کرے اس کا بھی اسلام نہیں ہے اگلی بات جو اللہ کے بدلی کیے ہوئے کولوں سے یعنی مخلوق اپنے کون تیار کرتی ہے اور کرنے کے بعد اللہ کی مخلوق پر اس سے حکم کرتی ہے ان کا اسلام بھی نہیں بچتا ایک اللہ کے حکم ہے نبی یہ کون اللہ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے الفدا تیار کر لیتے ہیں اور اس سے اللہ کی مخلوق پر حکم کرتے ہیں جو حق اللہ کا ہے خلق الحمد یہ اللہ کا حق ہے اس نے خلق کیا ہے حکم بھی اس کا حق ہے اگر یہ وہ حق لے لیتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے گویا تو وہ اللہ ہوئے اور ان کا اسلام ٹوٹ گیا اب ایک تو وہ ہے جو سر سے ہی انکار کرتے ہیں خدا کو ہم مانتے ہی نہیں اب دہریہ پن ہے ہم نہیں جانتے اللہ کو نہ اللہ کے ہم ماننے والے ہیں ہم تو آزاد ہیں سارے تو یہ تو سیدھا سیدھا اس پر کوئی سوال جواب نہیں ہے کہ یہ دہلی پنکھا ہوتا یہ کافت اب تیسرا مرحلہ جو آتا ہے جس پر اب بات ہے سب کہ اللہ کی جو خدا ہے اس کے مقابلے پر جو خدا تیار کی گئی ہے اب کیا اس خدا کے اگر ہم اس دنیا کے اندر تنقید کرتے ہیں کیا اس سے انسان تہر اور پاک ہو جائیں گے اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے اس نے کہا ہے کہ گناہ ہوتے ہیں آنکھوں سے ہاتھوں سے بالوں سے پاؤں سے ہر چیز سے گناہ ہوتے ہیں اب یہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے رہنمائی خدا یہ کہاں سے ہوگی جو مخلوق بیٹھی ہے نا ہم اللہ کی ہدا کو مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ خدا ہے اب یہ میرا اور آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم سے کوئی کمی اور کوتاحی اور غلطی ہو جائے گی تو اس کا حساب ہم سے کون لے گا اللہ ہم اگر گناہوں سے بیٹھے ہیں تو اللہ کے پیر و خوف کی وجہ سے اب اس کا حساب اللہ نے لینا ہے اگر کسی سے گناہ ہو جائے اس دنیا کے اندر تو وہ خدا کون سی ہوگی رہنمائی وہ کون سی ہوگی کہاں سے لی جائے گی جو اس انسان کو تہر اور پاک کر دے اللہ سے یا کسی اور سے یہ اللہ سے ہوگی اگر اللہ کی ہودا سے اس انسان کو تہر اور پاک نہیں کیا جائے گا اگر اس حالت میں وہ چلا جائے گا تو وہ تہر اور پاک ہو کر نہیں جائے گا اللہ جو ہمارا خالق ہے جانتا ہے کہ یہ مخروض جرائم کرے گی چوری کرے گی زنا کرے گی قتل کرے گی لوگوں کو لوگوں کے حق مارے گی اب اللہ نے ان جرائم سے پاک کرنے کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کی ہے البدا بھیجی ہے اب اللہ اس میں کہتا ہے کہ چور جب چوری کر لے تو اس کا ہاتھ فاٹو پکتا وہ اللہ کہتا ہے جب کوئی شادی شدہ ہو وہ جنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کے مارو سنسار کرو غیر ہو شادی شدہ ہو تو اس کو توڑے مارو اگر قتل کر دے تو بدلے میں قتل کرو یہ اللہ کی طرف سے خدا ہے آپ کے لیے سہر و پاک ہونے کے لیے اب اگر یہ مخلوق جو بیٹھی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خدا کو چھوڑ کر اپنی خدا بنا رکھی ہے اب اس سے اللہ کی اس مخلوق کو تہر اور پاک کرتی ہے کہتی ہے یہ چور چوری کرے گا آؤ کسی نے کی ہے ندی جی؟ آپ پکڑ کے لے جائیے جب لے کے جائیں گے اس کا حکم صدر ہوگا اس کو تین سال سزا دے لو چار سال سزا دے لو اگر جامع پکڑا گیا ہے تو جاؤ لے جاؤ کہیں گے پندرہ سال سزا دے دو پانچ ہزار جرمانہ کر دو قتل والا چلا جاتا ہے پچیس سال سزا ہے یا دس لاکھ جرمانہ ہے اب دیکھیں جب یہ جرائم ہو جائیں اور وہ ان کے پاس سے سزا لے کے جرائم بھوکت کے باہر آ جاتا ہے وہ چوڑا ہو کے گھومتا ہے میں تو پچیس سال کاٹ کے آیا ہوں میں تین سال کاٹ دیے ہیں میں نے پندرہ سال کاٹ دیے ہیں اگر وہ کاٹنے کے بعد باہر آ گیا ہے کیا اللہ کے پاس وہ تہر اور پاک ہو گیا ہے تب سے ہم اس قوم کو یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں سب سے یہ لوگ ان کو شرک کی حالت میں اللہ کو باس بھیج رہے ہیں اور تہر اور پاکی کے بغیر بھیج رہے ہیں کتنے جرائم مسلمان محمد بھی ہوتے ہیں نا ہوتے ہیں نا اب جب اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ کے وہ اپنا اس کا معاملہ ہے وہ چاہے کسی کو پکڑنے میں چھوڑ دے اللہ جو ہے نا وہ معاف بھی کر سکتا ہے اللہ پکڑ بھی سکتا ہے لیکن جب دنیا کے اندر انسان اللہ کی تری ہوئی خدا سے اپنے آپ کو تہر اور پاک کر لیتا ہے تو یہ پاکی اللہ کی طرف سے ہے اللہ گناہوں کو بھی پھر معاف کر دیتا ہے سب کچھ اللہ معاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کے حکم پر وہ تحر اور پاک ہو گیا ہے اب یہ جو پوری قوم ہے یہ سال ہر سال سے سبوں سے بلکہ اللہ کی اس مخلوق کو اپنے بڑائے ہوئے نظام سے تہر اور پاک کر رہی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ ر اور پاپ نہیں ہو رہی ہے قوم تہر اور پاپ نہیں ہو رہی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ 20 سال 40 سال 30 سال بھوگت کے باہر آ گیا ہے اب وہ تہر اور پاپ ہو گیا ہے بلکہ گویا کہ ہم جب اس کو یہ سوال دلاتے ہیں نا اللہ کی ہدا کو چھوڑ کر مخلوق سے یہ ہدا لے کر گویا کہ ہم شرک میں ملوبت ہیں ہم اللہ کے ساتھ شریفر آ رہے ہیں ادھر اللہ کا حکم ہے ادھر مخلوق کا حکم ہے پلامی شریفوں بھی حکم عادہ اللہ کا ہے میرے قول میں میرے حکم میں کسی کی شرافت بھی نہیں ہے یہ اللہ کے حدا اللہ کے قول کلام اللہ یہ اللہ کے کلام اللہ ہے وہ تو ہم عدا کہتے ہیں اب بتائیے کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ بات کہے کہ یار یہ شخص قوم کا خیر خواہ ہے. کہتا ہے کہ یہ ساری مخلوق جب اللہ کے پاس جائے تو قہر اور پاک ہو کر جائے کیونکہ ہم عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے لیکن وہاں جا کے پکڑنا کرے کسی سے غلطی ہو جائے وہ کوشش کرتا ہے کہ یا اللہ اس دنیا کے اندر حساب کتاب چکوا دے جتنا بھی چکانا ہے لیکن وہاں جہنم کی آگ برداشت نہیں ہے ہے کوئی ایسا شخص جو کہے نہیں دنیا میں جو بردی مجھے دے دو جنم کیا میں برداشت کر لوں گا کوئی بات نہیں یہاں مجھے سب کچھ چاہیے کوئی ایسا نہیں ہوتا سارے ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پاک اور صاف ہو کر ہوتا سمجھائے اگر ایک شخص کھڑا ہو کے جائے اے قوم سن لو یہ اللہ کی طرف سے خدا ہے اس سے اس قوم کو پاک اور صاف کرو اس سے اس کی رہنمائی کرو ہم اس کو اٹھ کر پتھر مارتے ہیں گولے مارتے ہیں اس کو گولیاں مارتے ہیں تو کون ہوتا ہے اس قوم کو کہنے والا کہ تخر اور پاک کر کے بھیجو یہ <تصفح> وہی سلسلہ ہے جو امبیا رسول جب کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہم خدا لے کر آئے ہیں ہماری اتباع کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو مخلوق کی عبادت سے نکل جاؤ اللہ کی عبادت میں آ جاؤ یہ وہ ہدا ہے ساری قومیں مل کر انبیاء کو مارتی رہی ہیں صرف اس بات پر کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ کی ہدا چلے گی یہ جو بیٹھا ہوا ہے سامنے والا حکمران جو ہے یہ نمرود ہے یہ فرون ہے اس کی ہدا نہیں چلے گی یہ اپنی عبادت کرواتا ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یعنی یہ اپنا حکم منواتا ہے ان کو اللہ کا حکم ماننا چاہیے اللہ کا حکم مانو گے یا اللہ کی عبادت ہے اب مل قوم آپ دیکھ لیجئے کہ اب ہم جس اس موقع پر کیا ایسے دائیوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے حکم کرو اللہ کی خدا سے لوگوں کو تہر اور پاک کرو اللہ کی خدا سے نظام دو اور سسٹم دو اللہ نے جس طرح کہا ہے اس طرح تجارت کا حکم دو اللہ نے قابضہ پالیسی داخلہ پالیسی جس طرح کہا ہے بنانے کو اس طرح بناؤ کیا وہ شخص کہنے والا ظالم ہوگا یا آپ کا خیفہ ہوگا وہ آپ کا خیر کا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو مخلوق کی عبادت نہ کرو یعنی اللہ سے ہی حکم لو مخلوق سے حکم نہ لو وہ آپ کا خیر کا ہے دشمن نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں گے اب مقابلے پر کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو اس کو پتھر مار رہے ہیں ان کی تعین کریں کہ یہ اچھا کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کی سپورٹ کریں اور اس دائی کو ماریں کہ ہاں یہ کیوں کہتا ہے کہ اس مخلوق پر اللہ کی خدا ہونے چاہیے اس مخ... یہ مخلوق اللہ کی خدا سے رہنمائی لے غور کرو اس بات پر غور کرو جن کہتے ہیں کہ ہم نے لا لاحد اللہ پڑھ لیا ہوا ہے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں وہ اپنے اس تلبے پر غور کر لیں کیا واقعہ ہے یہ پڑھنے کے بعد کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے کیا واقعی میں وہ کسی اور کی عبادت تو نہیں کر رہے یہ بات یاد رکھ لیجئے ہمارے یہاں اس بات کو کلیئر کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیشہ سے لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں کوئی شک نہیں ہے اس میں ایسا ہی ہے لیکن یہاں ایک غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی یہ جو معنی ہے یہ ہم نے کسی سیرت سے نہیں دیکھا پیچھے سے کہ جو نبی آتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ کون لا الہ الا اللہ لیکن انہوں نے اس کی عملی تنفیذ کیسے کی ہے ابراہیم نے لا الہ الا اللہ علیہ سلام نے پڑھا تھا نا لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی تھی سارے لوگوں کو کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے اللہ کی عبادت کرو لیکن اس کے علاوہ دوسرا بھی یہ کانسپٹ تھا ہم لوگوں کو یہی بات کہتے رہے کہ یہ آلیہ کھڑے ہیں لوگوں تم ان کی پوجا نہ کرو کیا لوگوں کو یہ بات کہتے رہے ہو جن کی پوجا ہوتی ہے وہ کھڑے رہیں اس کے بارے میں اسلام کوئی ایک کانسیپٹ دیتا ہے اس اسلامی اصل میں وہاں سے نظر پیچھے ہو گئی ہے اور وہ نسل بر نسل پلتے چلے آ رہے ہیں عبادت کرنے والے آپ نے مارے بھی ہیں عبادت کرنے والے دعوت قبول کر کے نیچے بھی آ جاتے ہیں ہوتا ہے ایسا لیکن توجہ ان کی طرف نہیں گئی وہ نسل در نسل بڑھتے چلے آ رہے ہیں علیحا کی شکل میں کیا ہے علیحا کو پلے دو ابراہیم نے پلے دیا تھا ابراہیم کا ساتھ سال نے جب اس قوم سے یہ کہا تھا یہ تمہاری عالیہ نہیں ہیں یہ بوٹ جن کی تم پوجا کرتے ہو ساری قوم کو وہ کہتے تھے اس کے بعد کیا کانسپٹ تھا قوم کو منع کیا تھا نہیں مانی کوئی بات نہیں ہے جیسے ان کے ساتھ کیا کیا گھر سے بہن تیسہ اٹھایا آخر اللہ کی ٹانگیں بادو توڑ کے رکھتی ہیں ان کے عالیہ نہیں تھے لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے آج کیا تصور ہے ہمارا کہ لوگوں کو صرف یہ صحب اللہ کی عبادت نہیں ہوگی وہ جو کھڑے ہیں جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتے کوئی بات نہیں یہ بھی کلما کو اس نے کلمہ پڑا ہوا عبادت کراتا رہے یہ مسلمان ہیں عبادت کراتا رہے اس کو حق حاصل ہے یہ طاقتور لوگ ہیں عبادت کراتے رہے ان کو حق حاصل ہے کیا یہ باتیں آڑے آتی ہیں یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی طاقت رکھتا ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے لہٰذا یہ بات نہ بولو کہ یہ آلیہ ہے یہ مخلوق سے اپنی عبادت کرواتے ہیں کیا کہ اور بھی چیز ہے کیا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا کہ عالحہ کا انکار نہ کرنا اس کو نہ تسلیم کرنا اس کو زمین سے نکالنا کیا یہ عقیدہ توحید نہیں ہے یہ توحید کی بنیاد ہے یہ اللہ نے اسی بنا پر ابراہیم السلام تو ساغب علی اللہ اکیلے شخص نمرود کے سامنے چلے گئے تھے کچھ بھی نہیں تھا پاس لیکن اس کا تو اللہ نہیں ہے اللہ اللہ وسلم جی؟ آدمی جس بات کا جتنا مکلف ہے وہاں تک تو دعوت تو لے کے چلتا ہے نا جی ابراہیم علیہ السلام تو سلام گئے تھے اس کے پاس تاکہ کوئی لا نہیں ہے میں نہیں مانتا تو کیا آج ہم بھی انکار کرتے ہیں اس بات کا نہیں کرتے ہم انکار انکار معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کا اختیار شو کر رہا ہے کہ میں زندہ سے ملتا کر سکتا ہوں یہ سن کانسپٹ اس کا اور آج جو آجہا اپنے ہاتھ میں جو اختیار ہوا کھڑا ہوگا اس کا آپ کا انکار ہوتا ہے یہ صرف ہم نہیں مانتے یہ صرف تمہاری نہیں ہے امر اور خلق یہ ختم کرنا یہ اللہ کے صرف ہے تمہارے اندر نہیں لے سکتے کیا اس کا انکار ہے کرتے ہیں دل کے اعتقاد کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ کوئی نہیں اس طریقہ ہم دلوں کو نہیں چیرتے لوگوں کو ہوا یہ ہے کہ ہم دل کے اعتقاد پر کفائد کر کے بیٹھ گئے ہیں سر جی دل سے تو ہم اللہ کو مانتے ہیں نا یہ مرجیہ کے عقائد ہیں دل کے اعتقاد ہیں القول سے اور عمل سے وہ جو اعتقاد دل میں لیے بیٹھا اس کے بالکل مخالف ہے جبکہ اس کا ظاہر عمل اس کا قول اس کے دل کی تصدیق کرے گا ہمارے لیے ہم تو اس کے ظاہر کال اور تیل کو لے کر یہ دیکھیں گے ہاں اس کا دل اس پر کھڑا ہے باقی اگلا معاملہ وہ اللہ کے پاس ہے اب میرے بھائیوں اس بات کو غور سے سنگی کہ ہمارے ہاں جو اللہ کے مقابلے پر آلیہ موجود ہیں عوام الناس کو تو کہنا ہے کہ ان کی عبادت نہ کرو لیکن ان کے بارے میں بھی ایک ذہن بناؤ کہ یہ عالیہ ہے اور ان کا وجود کبھی بھی برداشت نہیں ہے اس دنیا کے اندر کیوں کہ یہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں یہ اللہ کی حرام حرامکردیوں کو ہلام کیے ہوئے ہیں یہ علماء اور رومانی بنے ہوئے ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے اللہ اس سے نظریں اٹھاؤ گے نیچے کر لو گے کبھی وہ چیز پوری نہیں ہوگی جو آپ دلوں میں چھپائے بیٹھے ہو یعنی جو چیز آپ کے اندر ہے یہ قربانیاں ہیں ساری اللہ یہ ساری قربانیاں عقیدت پولی پر کھڑے ہونا انبیاء سارے آئے تھے یہی دعوت لے کر آئے تھے کیا جو انبیاء مار دیے گئے تھے تبھی کسی نے کہا کہ وہ ناکام ہو کر گئے ہیں جس نبی کے ساتھ دوڑی سے متبع تھے اتبا کرنے والے کیا کسی نے کہا کہ وہ نبی کامیاب نہیں کیا یا وہ دوسری قوم میں ہزاروں لوگ تھے جو نہ ماننے والے تھے ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کی کامیابی اللہ کی ربا آپ کے لیے وہ جنت ہے ساٹھ سال بعد بھی جانا ہے آپ نے اسی سال بعد بھی جانا ہے نبے سال بعد بھی جانا ہے جس میں سے اس سے پہلے سارے چلے گئے ہیں لیکن یاد رکھ لو کہ اس عقید توحید کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی اللہ کے پاس اور در آف خوف کی وجہ سے شرک نہیں کیے جاتے در آف خوف کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا لیے جاتے اسی بنیاد پر تو ہم نے اسلام میں آئے ہیں جو صرف چھوڑتا ہے وہ کس بنیاد پر اسلام پر آتا ہے وہ کہتا ہے اب میں نہیں اس اللہ کی عبادت کروں گا اگر وہ الفاظ ادا کر کے عمل سے وہی کہتا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے جیسا کہ ایک آدمی کہے لا الاوام رسم اللہ وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا یا ہندو تھا اب وہ اسلام میں آپ نے اس کو داخل کر دیا نماز بھی پڑھتا ہے داڑھی بھی رکھ لی ہے روزہ بھی ہے زکا, شبا, حر, سارا کچھ وہ کر رہا ہے عملی شکل ہے اس کی اسلام کی اب اگلے دن صبح وہ جاتا ہے پہلے اپنے بت کے پاس اس کی عبادت کرتا ہے پھر آپ کے پاس آ جاتا کہتا شدہ لا اراہ نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے سب کچھ کرتا ہے آپ نے اس کو جو لا الہ راہ محمد پڑھایا ہے کیا آپ اس کا اعتماد کریں گے یہ مسلمان ہو گیا ہے آپ اعتماد کیوں نہیں کریں گے اس نے تو لا لاج اللہ پڑھا ہے آپ کے ساتھ نمازیں نہیں پڑتا ہے آپ کے ساتھ بولے بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے زکاط بھی دیتا ہے آپ اس کا نائب ہے تم مطلب نہیں کرتے وہ پتہ کیوں نہیں سکتے یہ جو عربی میں پڑھایا ہے نا اس میں آپ نے پتہ کیا کہا ہے کیا بات سن یہ جس بت کی تو پوجا کر رہا ہے نا یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی اس کی عبادت تجھے چھوڑنی پڑے گی جو جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت چھوڑنی پڑے گی اگر وہ عملی طور پر عبادت نہ چھوڑے زبان سے اقرار کرتا رہے لا الہ الا اللہ تو کیا اس کو اسلام میں لے لیں گے وہ بدھ کی عبادت بھی کرتا رہے آپ کے ساتھ بھی بیٹھا رہے کہ نہیں اس کا اسلام تو قائم ہے اسلام عمل کا نام ہے یا اقراد السام ہے شرک چھوڑنا غیر اللہ کی عبادت چھوڑنا یہ عمل ہے یا صرف اقرار ہے بالسان کوئی شخص منہ سے کہتے میں نے شرک چھوڑ دیا سکدا کر رہا ہے زبحہ کر رہا ہے تو کیا اس کا قول موتبر ہے عمل ہے یہ عمل سے وہ چھوڑنا پڑے گا اس کو شرک غیر اللہ کو سیکھا چھوڑنا پڑے گا وہ زبیحہ جو کرتا ہے اس کو چھوڑنی پڑے گی وہ اگر وہ یہ نہیں چھوڑتا اس کا اسلام موتبر نہیں ہوگا ایمان تین چیزوں کا نام ہے دل کا اعتقاد ہے زبان کا اقرار ہے اور عمل بھی جوار ہے جسم سے اس جس کا اظہار ہے تو میرے بھائی ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ اب خدا جو ہے نا یہ ہم اللہ رب العزت سے لیں گے اور اس مخلوق کے لیے جو خدا ہم نے بنا رکھی ہے یہ خدا بنانے والے لوگ یہ تاغوت کہلاتے ہیں عالحہ یہ نارمل کافر نہیں ہوتے یہ میں نہیں بات کہہ رہا امام محمد اللہ ہوئے پانچ بڑے بڑے تاغوت اپنے چھوٹے سے رسالے میں لکھتے ہیں اور امام محمد احمد نواز اسلام میں دس نواز اب بیان کیے ہیں کہ نام اللہ پڑھنے والوں میں اگر یہ پائے جائیں تو ان کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے چلو ہم کہتے ہیں بڑوں سے جہاں سے دین آیا ہے ان سے دین تھوڑا سا سیکھ ہی لیں اب ان بڑے تواغیب میں اتاگول اصطاویہ تباہی اور بربادی پھیلانے والا تو گیانی لانے والا سمندر میں جبانی آتی ہے تو وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتی ہے شریف ہو کوئی ہو جہاں ہو بڑا ہو تباہ برباد کرتی بھی سب انسانوں کو مار دیتی ہے جائے گا یہ نہ جائے گا یہ اس طرح سے اس کو تعزی کہا گیا ہے یہ اللہ کی حدود اور قیود کو تجاوز کر کے باہر نکلتا ہے اللہ کے مقابلے پر کڑا ہو جاتا ہے تباہ کو بربادی پھیلاتا ہے اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو اور یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں بھگوان کی اللہ کی حدود سے باہر نکل کر مسلمانوں کا قتل کرنا اسلام کی استحدہ کرنا اسلام کو فرسودہ کہنا اللہ کے مقابلے پر مخلوق کے بنے ہوئے نظام کو سامنے اس پر اللہ کی مخلوق پر ناصف کرنا کافروں کی سخت میں جا کے بیٹھ جانا مورے کر کے کھڑے ہو جانا کیا کوئی ایسی سکھ نظم آتی ہے جس سے کوئی اسلام برقرار رہے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لا لا اللہ پڑھتے ہیں کبھی آتے سیکھ لیں کسی سے دین و یہ بڑی بڑی پوسٹیں یہ چیزیں جو ہے اللہ کے پاس گجرت نہیں بڑیں گی ہماری طرف سے یہ نصیحت ہے اللہ ہی سن لیں جی گے لوگ کہ اللہ کے پاس نہیں بچ سکیں گے یہ اللہ کے پاس آج موقع ہے فرصت ہے یہ جو دس کروڑ دس لاکھ یہ جو لاکھ لاکھ تنہائی ملتی ہیں و ہی اس کے پیچھے انہوں نے اپنے اسلام بیچ دیے ہیں ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی حجا نہیں ہے کہ کہنے کہ ہم اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں اسلام کسی بھی چیزیں استحدہ کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں آپ دیکھ لیجیے کوئی اخباریں پڑھی ہی پڑی ہیں اور اللہ ہی دیکھ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سونم سے استحدہ کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں سار شرآم اللہ کی شرآم مطلب حرام کی ہوئی کو حلال کیا ہوا ہے اور حلال کی ہوئی کو حرام کیا ہوا ہے یا تو ایسی بات ہو کہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی ہو ہم نے کسی سے کروڑوں روپیہ لینا ہے ہم کو جگہ ٹکڑا کسی سے مانگتے ہیں اور ظالموں کچھ نہیں چاہیے پھر ہم چاہتے ہیں کہ آؤ اللہ کی کتاب سے تنقید کرو ہم نہیں کہتے ہم کرتے ہیں نہیں ہم نہیں کہتے اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ کیونکہ تم نے بنیادی طور پر لا اللہ اللہ کا اعتراض کیا تھا ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پاس مربت گردانے جاؤ پھر اسلام موتبر نہیں ہوتا پھر وہ نارمل کافر نہیں رہتا جس کا اسلام پہلے معتبر ہو جائے اب اگر وہ دوبارہ اسلام سے پھرتا ہے تو اس کو نارمل کافر نہیں ہم کہہ دیتے یہ کافر ہو گیا ہے یہ دوبارہ مشرف ہو گیا ہے اسلام اس کے لیے ایک دوسری اصطلاح مقرر کرتا ہے مرخد وہ کافر نہیں پھر رہتا مطلب ایک شخص ہے لا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتا ہے اب پڑھنے کے بعد وہ جادو کر لیتا ہے اس کو مرتب کروانا جائے گا اسلام سے پھرا یہ نے کفر کیا ہے جو شخص لا لاح اللہ پڑھنے کے بعد غیر اللہ کی دوبارہ عبادت شروع کر دے اللہ جانا شروع کر دے استقاطہ غیر اللہ شروع کر دے اس کا اسلام بچے گا نہیں اس کا اسلام کیوں کیا تھا تو اس لیے میرے بھائیوں میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ہم نے اجتماعی طور پر شرط میں ملوث کیا ہوا ہے اجتماعی طور پر ہم نے اللہ کی اس ساری مخرو کو شرک میں ملوث کیا ہوا ہے اور ہم جن سے ملوث ہیں کیا فروغ فرو میشا کیا اس کے لیے کوشش نہ کریں کہ اللہ نے جو کہا ہے میں سارے گنا معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا کیا میں اور آپ خود بھی نکلے اور قوم کو نکالیں یا نہ نکالیں ملا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اس ساری قوم کو شرک سے نکالیں کیونکہ لوگ اس کو صرف سمجھتے نہیں ہیں کسی کے رحم و غلام میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے بات کو کسی اور سائڈ میں لگا دیتے ہیں کسی اور جگہ لے جاتے ہیں میرے بھائی اس پر محنت کرو اللہ اس پر ایک دعوت چلاؤ یہ انبیاء کا اثر کام یہ تھا کہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لے کر آنا اور یہ این دعوت عید اللہ ہے اور اسی پر کھڑے ہونا یہ سامنے جنت ہے ویسے بھی جو سو سو سال کی پچاس پچاس سال کی آپ باتیں آ کے کرتے ہو نا بھائی جان اس کے پیچھے صرف ایک مقصود ہے آپ کا کہ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ معاف کر دیں اللہ جنت میں جگہ دے دے ٹھیک ہے نا اگر اللہ اس سے پہلے لے جائے اپنی رضا پر تو کیا اطراف ہے آپ کو جسم بھی وجود بھی اس کا ہے تو پھر کیا معنی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس شرط پر آدمی بات ہی نہ کرے صرف اس جار خوف کی وجہ سے کوئی وجود بچا ہے اس نے اس کے اندر دیکھا ہے یہ جو اس کے اندر روح ہے نا بھی اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے وہ نکالتا ہے یہ اور کوئی نہیں نکالتا یہ بات یاد رکھ لیجیے اللہ نکالتا ہے اللہ کے لوگ کوئی نہیں نکالتا اللہ نے ایک اور بھی طریقہ دیا ہے اللہ کہتا ہے اگر یہ لوگ کھڑے ہو کے روح کو نکالیں گے نا لے تو نہ جاؤں گا لیکن تیرے لیے وہ جنت کھڑی ہے سامنے تو اس لیے میرے بھائیو اس عقیدہ توحید کو جس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ اور اس کا مین چیپٹر ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مانا اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم اللہ کے حکم میں شریک نہیں ٹھہرا جائے گا اور یہ شرک بلّا ہے اس کو سمجھ لیجئے اور لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک بلّا ہے اور ساری قوم سے اس سے نکالیے اس کے لیے اپنے اپنے شہروں میں جا کر جو بھائی جس جگہ ہے جس محلے کے اندر ہے واللہ ہی تبدیلیاں اس طرح آنی ہیں یہ آپ کا سو سال تک یہاں آ کے مسائل سیکھنا اور اس پر جا کر قوم کو نہ سکھانا یہ اچھی بات نہیں جس کو جو بات سمجھ میں آ جائے ایک آئے سیکھ لے ایک ہی سیکھ لی پتہ چل جائے جا کے ساری قوم کو بتائے کیا ہم اس پر ہیں عمل کر رہے ہیں کیا اس کے لیے جھنگٹے بنانے کی ضرورت ہے کوئی جھنکٹیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دولت اللہ ہے جا کے پہنچائیے گھروں میں دیکھیے اپنا بالکل مشاہدہ کیجئے کہ ایک مہینے بعد کیا میں نے اپنے علاقے کے اندر پانچ دس پندرہ بیس بھائیوں کی ذہن سازی کر دی ہے اس پر کبھی رزلٹ لیا ہے یا اپنے طور پر میں یہ کفایت کر کے بیٹھا جی میں دولت اللہ کا کام کرتا ہوں بس بات ہے مجھے سمجھ میں آ گئی ہے بات کیوں سمجھ لے رہے ہیں ہم کیا ضرورت ہے اس کی جو آپ تک سمجھ پہنچ رہی ہے اگر نہ پہنچانے والا ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ نہیں اٹھیں گے نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا ان کو یہ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی اللہ نے اس لیے کن تم خیر معلوم المنکر بہترین امت ہو جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کر ہو برائیوں سے روکتے ہیں اور شرف سب سے بڑی برائی ہے اور اللہ کی عبادت کی طرز کے آنا سب سے بڑی اچھائی ہے یہ. تو اس کے اللہ کی میں بھی دعا کرتا ہوں دعا کرے اللہ تعالیٰ نے توفیق ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں خاص طور پر اللہ سے دعا کرو دیکھیے اللہ سب تعالیٰ جی جب وہ کسی کو بچاتا ہے نا جی تو یہ ساری دنیا بھی مل جائے نا اس کو مارنے سکتی ہے اس کی بے شمار مثالیں پیچھے مولو ہیں جنگ خندق جنگ احدام جس کو کہا جاتا ہے اس کا پس منظر سب کو معلوم ہے کتنے ہزار کی وہ نفری تھی 10 ہزار کی وہ نفری مشرقین بنوسان کے چھ ہزار اور مدینے کو گھیرا تھا آ کے تیس دن تک रहे رہے تھے احزاب تھے نا मुसलमानों مسلمانوں کی دیکھ لیجیے بھوک سے के کے پیٹ پر دو پتھر بنے ہوئے ہیں عوام الناس ایک پتھر لے کر کھڑی ہے یہ حالت تھی سانس چلنے والے لوگ کہتے ہیں بھیرا اللہ کے رسول ہمارے گھر اب اوپن ہے بنو کرایہ گر گئے ہیں نیچے معاہدہ توڑ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مل گئے کافروں کے اب ہمیں اجازت دو حالانکہ ان کے گھر بالکل نہیں محفوظ تھے لیکن بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کچھ اور سے کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو توں نے واضح کیا ہے یہ ہمیں وہ نہیں نظر آ رہا اس طرح کر کے وہ بہانے بنا رہے تھے ساتھ میں کیسی یہ ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق المختون میں لکھتے ہیں شیخبار کہتے ہیں بن کر سن سارے حالات دیکھے زمین پر چت لیٹ گیا اور چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا صحابہ اور پریشان ہو گئے اب بتائیے کہ کاپڑوں نے گھیرا ہو دس ہزار پاپڑوں جو نیست و نابود کرنے کے لیے لڑنے کی طاقت نہیں ہفار میں بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کو کچھ نہیں کیا, کیا, کیا جائے کیا کوئی اللہ ہے ہمارا اور آپ کا یا نہیں ہے کیا اس پر اعتقاد ہے اعتماد ہے دو اعتماد اعتقاد ہمارے ہیں اس پر یا وہ اپنے پاس لے جاتا ہے یا یہاں تمقم دیتا ہے اللہ کے حکم جاری ساری ہوتے ہیں پھر نماز قائم ہوتی ہے پھر زکا دی جاتی ہے یہ دو کانسیپٹ ذہن میں رکھیے اور وہاں صرف یہ دو ہی کانسیپٹ ہے اس پر کیا موکلسی کی حالت میں انسان چھوڑ دیتا ہے سب کچھ غربت ہو کھانے کو کچھ نہ ہو हो ہو مشین ہو لوگوں کی جا کر صرف کریں کہ کافر کتنا طاقتور ہے گھیرے بیٹھا ہے اتنی سی بڑی اس کے پاس فوج ہے ٹینک ہیں توپے ہیں تل والے ہیں تم لوگ ایک جھٹکے کی مار نہیں ہو کیا یار وہ کہاں گیا ہمارا وہ ایمان ہم وہ محمد صلی اللہ وسلم کے متبے اتباہ کرنے والے کہاں گئے ہم وہ سارے بالکل ہی نیچے گر گئے ہوتی ہے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ جنوب سے مدد کرتا ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کر خوشخبری تھی بلکہ خوشخبری اس سے پہلے آ گئی تھی جب ایک سخت پتھر آ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چوٹ ماری تھی کہاں تک پتہ ہو گیا رو فارج پہلی چوٹ پہ تین اعلان کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہاں نبی سے خوشخبری تھی اللہ کی نصرت آ گئی پھر اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری مدد کی فہرستوں کے لیے لم لے رہا ہوں تم اس کو دیکھ نہیں سکتے کیسا کیا اللہ نے پھر دیکھو طاقت بھی نہ ہونا تو اللہ مدد کر سکتا सकता نہیں اللہ نے ایسی آندھی چلائی وہ سارے کے سارے جو مسلمانوں کو کہتے تھے محمد صلی اللہ سلم کا نام و نشان بچا دیں گے بنوا ساتھ بیٹھا تھا اور ہوئی جو تھا وہ اس بات پر گیا تھا وہاں کہنے لگا آج تو محمد صلی اللہ سلوم کو ہم چھوڑیں گے نہیں تم کے ساتھ میں بیٹھے ہو دیکھو کتنا لشکر آیا है ہے ان کا تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے تم بھی ہمارے ساتھ مل دھرو, خوف کی وجہ سے جو ساتھی ہوتے ہیں مومنوں کے مسلمانوں کے ساتھی وہ بھی مکر جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں جب تکلیفیں ہی دیکھیں لیکن مومن نہیں گرا کرتے اللہ پر ایمان اسی طرح رکھتے ہیں کیونکہ پہلے سے یہ تربیت ہے محمد اللہ علیہ وسلم جب بھی تربیت کرتے تھے یہ کہتے تھے وہ اللہ کی جنت ہے سامنے کس کو چاہیے وہ اللہ کی جنت ہے کس کو چاہیے اللہ کے پاس یہ جنگ کے اندر موجود ہے اللہ ہی جب کتاب ریاضی میں کہتا ہے اس کے اندر نہریں بہ رہی ہیں اس کے اندر یہ ہے اس کے اندر یہ ہے کون لے گا کون لے گا اصل میں لگتا ہے ہمیں چاہیے ہی نہیں ہم کہتے دنیا کی زندگی اچھی ہے نے یہ موقف زندگی ہے دھوکے میں نہ آ جانا وہ لائف ڈائن زندگی ہے یہ ساری تیاری اس کے لیے ہے یاد رکھو جتنی بھی احساب آ جائیں گی اور ایسے لوگ کو مارنا جو کہے اللہ کی خدا سے اس مخلوق کو تہر اور پاک کرو ساری دنیا بھی مل جائے وہ اللہ ہی کچھ نہیں بگاڑ سکتی کچھ نہیں بگاڑ سکتی احتقاج بنا لو آٹھ آٹھ نو سال ہو گئے ہیں جو مرضی ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کے حضر سے وہ کھڑے ہیں اللہ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے صحیح ان کو سمجھنے کی توقع